باب و مواقع اس, اس باب سے متعلقہ تقریباً کے سامنے ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کٹ مواقع کے وزن کے حوالے سے پھر اس میں جو پانچ نمازیں ہیں فجر ظہر اثر مغرب پیشہ پانچ نمازوں کے جو اوقات ہیں پہلا وقت اور آخری وقت اس میں جو آئمہ کے اختلافات ہیں سرکری طور پر آپ سامنے کے سامنے آ چکے ہیں البتہ کتاب علامہ تحاوی اللہ, اللہ آئمہ کے دلائل کو نقل کرنے سے پہلے یا احادیث سے استدارات کرنے سے پہلے پہلے چند روایات لائی ہیں جو تقریبا سات روایتیں ہیں اور نو تک سندوں کے ساتھ ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کا بیان ہے پہلی جو تین روایتیں ہیں کل سات روایتیں ہیں پہلی جو تین روایتیں ہیں ان تین روایتوں میں حدیث جبریل کا تذکرہ ہے کہ جبریل امین آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے نمازوں کے اوقات بتائے اور میری امامت کروائی یعنی پہلے دن امامت کروائی ہر نماز کے پہلے پہلے وقت میں اور دوسرے دن امامت کروائی ہر نماز کے آخری آخری وقت میں اور پھر دوسرے دن مجھے آ کر نے فرما دیا کہ ان دو وقتوں کے درمیان آپ کی نمازوں کا وقت ہے تو تین روایتیں جس میں کیا ہے امامت جبریل کا تذکرہ ہے تو کل سات روایتیں جو تین روایتوں میں امامت جبریل کا تذکرہ ہے اور بقیہ چار روایتیں ہیں سات روایتوں میں اس میں مجرد المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف شاعری آئے ہیں کہ سائل نے آ کر سوال کیا نمازوں کے اوقات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو اپنے پاس ٹھہرایا اور عامری طور پر اس کو نمازوں کے اوقات بتلائے جب جب سائل آیا اور اس نے پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامری طور پر اس کو اپنے پاس ٹھہرایا دو دن پہلے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا ہے پہلے پہلے وقت میں اور دوسرے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو آخری آخری وقت میں چھوڑا اور آخر میں پھر سائر کو بلا کر اس کو مقررے کر کے بتایا ہے کہ ان دو وقتوں کے درمیان کے وقت ہے تو کل سات روایتیں ہیں احمد کے استدلالات سے پہلے پہلے امام تقابی رحم اللہ نے نقل کیا ان سات روایتوں کو جن میں سے پہلی تین روایتیں جو ہیں وہ امام کی جی زبری سے متعلق ہیں اور آخری چار روایتیں کس کے متعلق ہیں صائل کے جواب صائل کے جواب سے متعلق اور ہر ایک روایت میں کیا ہے نماز کا پہلا اور آخری وقت ہے دیکھیے زبردہ باب المواکی قال حدثنا زبکرہ ابن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمان بن عبد الله بن ابي رباط عن حكیم بن حكیم بن عباد بن سالم بن خلیل عن نافع بن جبیر ایک سند دوسری سند قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال قرئ لي عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن حارث المقمومي عن نافع عن الناظر بن الله رضي الله تعالى عنهما دوسری سند تیسری سند کو بھی قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي سناد عن عبد الرحمن بن ایاشمیہ پیربیات الحکیم نے حکیم بن مالک ابن جبیرا ابن عباص رضی اللہ تعالی عنہما teh riwayat Hazrat Ibn Abbas ki hai dekhiye kya farmata hai Hazrat Ibn Abbas qaal ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aap sallallahu alaihi wasallam ne hamesha farmaya amani jibril meri imamat karwaye jibril-e-ameen ne marra teen do martaba inda babil bait baitullah ne baitullah زہر کی نماز سے شروع کی مجھے نماز پڑھائی زہر کی جب سورج مائل ہو گیا مطلب زوان شمس کے بعد زہر کی نماز پڑھائی مطلب سے زہر کا پہلا وقت لہو اور اطر کی نماز پڑھائی اس وقت جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا جب ہو گیا تھا نماز پہلے دن کب پڑھائی نسل اول پر اختر صاحب اور مغرب کی نماز پڑھائی مجھے جب کہ روزہ دار روز اختار کرے صلاحبی شفق و عشا کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا شفق اقوال صلح... شفت کا ٹھیک ہے پہلا سفر کہ فجر کی نماز پڑھائی ہینا پر نمت کام ہو شرح بال سائن جب روز دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت فجر کی نماز یہ پہلا دن پہلے پہلے وقت میں پانچوں نمازوں کے پہلے وقت سمجھ میں آئے زہر زوال بعد اثر نسل اول پر مغرب غروب شمس کے وقت عشا غروب شفق کے وقت اور شفق اور فجر جب کیا ہوگے کھانا پیسہ میرا نہیں ہے وصلّا من اب دوسرا دن آ چکا وصلّا من اور مجھے نماز پڑھائی زہر کی اگلے دن صبح کے اگلے دن ذلو کل کی نماز کب پڑھائی ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا یعنی مسلح اول پر یعنی آخری وقت میں جا کر وسلّہ اور اثر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ تو مسل ہو چکا تھا فصل نہ جب, رو جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر چکا تھا ایک تہائی حصہ گزر جانے پر فصل کا بھی الدا اور اگلے دن صبح کی نماز پڑھائی خوب روشن ہو جانے پر خوب روشن ہو جانے پر فجر کی نماز کا پڑھیا روشن ہو جانے پر روشن روشنی کا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد محمد. محمد. نمازوں کا جو وقت ہے ان دو وقتوں کے درمیان کا وقت الانبیاء یہ روایت حضرت اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی کہ جس میں تذکرہ ہے کس کا پانچوں نمازوں کے پہلے وقت کا بھی اور دوسرے کا لیکن امامت جبیل کا جبریل علی نے امامت کی اب اسی طرح کی دوسری روایت آ رہی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت تین صنعتوں کے ساتھ تھی حضرت عبداللہ اپنے عباس کی دیکھے حضرت سعید ابن سعید رضی اللہ تعالی کی روایت کو اب اسی پر آپ کیا, آب کیا آب کرتے جائیں کسی طرح کی روایت ہے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک آدمی کیا ہو جائے نتلا کامت شخص الرجل، یعنی جسر آدمی کا گویا کرایہ مطلب کا مطلب نسل ہے وصل غاب الشفق وصل وصل و و فائی فائی مختلف, مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب غنیمت وغیرہ کے احکامات ہو اور غذا کے اندر اس کا استعمال ہو فہ تو اس سے مراد مارے غنیمت ہوتی ہے فہ سے مراد مارے غنیمت اور اس میں اللہ آپ کا بدا کرے باب کتاب السلاب کے اندر اگر اس کا تذکرہ آ جائے فے کا تو اس کا معنی ہوتا ہے سایہ فے کا مانا پھر کیا مراد لیا جاتا ہے کتاب السلاب کے اندر سایہ مراد ہوتا ہے سایہ اس کے علاوہ کتاب السلاط میں بھی کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے پرایا تو کیا فرمایا وہ کل چاہیے مسلو دوسرے نے زور کی نماز پڑھی تو ہر چیز کا سایہ اس کی مسل یعنی ایک مس لیول پر زور کی نماز وَسَلَّ الشمس نماز پڑھی دہلا حصہ جب مکمل ہوا تو کیا ہے اس پر عشا کی نماز پڑھی وسلحت صبح کی نماز جب پڑی جب کے قریب خاص شروع ہو جاتا بين هذين الوقتين هي दूसरी روایت امام الجبريل کی جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ نمبر 3 روایت امام ہے۔ ابي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى السيماني قال حدثنا محمد بن عمر بن ابي سلمہ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا جاء جبريل يعلمكم امر ثم ذكر مثل غير ان هو قال لك لا اله الا الله وصلىها في اليوم الثاني حين ذا وقت من الليل فتربوهن کی جوایت کی حضرت ابو بولے رہے ابو نے فرماتے ہیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ علمکم امر دینکم تو میں دین اسی طرح میں تو یہ تو روایت میں وہ الفاظ ہے البتہ جو حضرت عبرا کی روایت جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا اس پر آپ نے کی نماز پڑھائی یہ تین روایتیں جو حجیث جو اقامات جبری اس میں تھوڑا سا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عبورہ کی یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے اور ان کا نقل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ آد جبریل امردین کے نمازوں کے اوقات سے پھیلانے کے لیے جبلی امین آئے ہیں اور جبلیل امین امین کی امامت جو مکہ المکرمہ کی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ام امنی جبریل ام امنی جبریل باب البیت بیت اللہ میں حرام میں تو یہ تو مکی دور کی بات ہے کہ امامت جبریل کی بات اورحرا اسلام قبول کیا ہے سنشی ہجری میں جا کر ابو رتعبولہ نے تو ان کا یہ بولا منقل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حادر دبیم کم امرادی نم یہ کیسے درست ہو سکتا ہے یہ تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا رتب العرا نے اور امامت دبیر تو بہت پہلے کا واقعہ ہے سوال سمجھ میں آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی روایت کو مختلف صحابی کہتے ہیں کہ صحابی نے ہی کسی دوسرے صحابی سے جب روایت سنی ہوتی ہے اور وہ بعد میں صرف صحابی کا تذکرہ اس میں نہیں کرتا بلکہ نسبت اللہ اللہ کر کے ہی نقل کرتا ہے جس کو مرسل روایت کہتے ہیں ایک تو ہی ہوتی ہے اور ایک مرسل صحابی اور اس کا اعتبار ہے مسل صحابی کے لحاظ سے کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے حضرت نے کس سے سنا ہے کسی اور صحابی سے تو یہ تین روایتیں آپ کے سامنے جو امامت جبریل سے بدل ہیں اس کے بعد چار روایتیں ہیں جس میں شائرین کا تذکرہ ہے مختلف شاعری مختلف اوقات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان نے اوقات نماز پوچھے اور آپ لوگوں کو جواب دیا ہے یہی الفاظ ہیں چلتے جائیے روایت نمبر چار مجموعی اعتبار سے اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ چونکہ امامد جبریل کی حدیث مکمل ہوئی تو آپ سائرین کا تذکر اس سے حدیث نمبر تو کل کتنی حدیثیں ہیں سات ابوہی قال حدثنا ابن محمود قال حدثنا حامد قال قال بن يحيى الله بن خالد قال حدثنا ثور عن سليمان بن موسى عن ابن يورى عن الله رضي الله عنهما قال صار رجل للنبي الله الله عليه وسلم وقت الصلاه एक خائل نے اپ سے پوچھا سر على کی روایت ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وقت نماز کے وقت آپ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ نماز پڑھو میرے پڑھوی پڑھو طور پر بتاؤں گا آپ نے پہلے دن صبح کی نماز پڑھائی جب فجر شروع ہوئی ظاہر صلاحیت مطلب وہ جب زائد ہوا انسان کسایا تو اس کی مسل ہو گئی یعنی وہ حين الشمس جب سورج غائب ہو گیا. ہے کہ نہیں وج عشاء, عشاء کی نماز پڑھائی شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلا دن مسل سو ٹھپاس خرا دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی صبح خوب روشن کرتے ثم نہ کہنا پہلے انسانہ کہنا پہ انسان میں لے لیجیے عصل کی نماز دو مثل پر محمد صلی اللہ مغرب مغرب کی نماز تھوڑی محر کر کے لیکن شفق کے غائب ہونے سے محمد صلی اللہ علیہ نے شاہ کی نماز پڑھی حضرات نے یہاں پر صلی اللہ شاہ کہ تو سلئے شاہ کی نماز کا پڑھی رات کے اہم حصہ گزر جانے پر وقال ابا شکل رات کا کچھ حصہ گزر جانے پر شطر حصہ پاٹ تو یہ حدیث نمبر چار جاب عبد اللہ کیفسر نے اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کو ساری کی ساری نمازیں سکھلائی حدیث نمبر پانچ یہ حضرت یہ کیا ہے ایک مشغول راوی ہے یعنی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے مشغول مانا اس کر کے کہ راوی کا علم نہیں ہے کہ راوی کا کون ہے یہاں پر اند الحر حد رضے حدثنا محمد بن الحليم تعالى حدثنا حجاج بن المنهر قال حدثنا حمام قال سمعت عذاب بن ابي رباح تابعي قال حدثني رجل منهم ان رجل قد النبي صلى الله عليه وسلم نواقيت الصلاه فامرني ان الصلاه معه صلى صمح فاجل ثم صلى ذورا عاجلا ثم صلى اثرا فاجلا ثم صلى الله فاجلا ثم صلى العشاء فاجلا ثم صلى صلوات كلها بالغدي فاخر ثم قال الرجل ما بين صلاتي في هذين الوقتين وقت الظل اس حدیث میں رہے ہیں کہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھائی کجر کی زہر کی مغرب کی شاہ کی تو آپ نے جلدی مطلب پہلے وقت جلا پاٹ جلا سماس کا پاٹ جلا سماس جلا اب جب دوسرا دن آ گیا تو آپ نے کیا تھا درمیان کیا ہے جو میری نماز کی یہ جی سارے نماز کا وقت ہے جی مجموعہ اعتبار سے روایت نمبر چھ اور سائرین کے جواب کے اعتبار سے روایت نمبر تین یہ روایت ہے حضرت ابی کی دیکھیں قال قال کوئی بھی جواب ساحل نے سوال کیا بارے میں کوئی جواب نہیں دیا ہمارا ابرت بلال حکم دیا پاپا کی حامت کیجر جب فجٹ جیسے ہی ہوا، باز اتنا اندھیرا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ سن سن زور کا وقت جیسے ہی سورج ظاہر ہوا اور ایسے وقت میں پڑی کہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیا کہ انتہ نہ لوگوں آپس में یہ چیزیں گویاں کرنے لگی کہ کیا نسب النہار ہو بھی چکی ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جب کہ ہو چکی ہے. سورج کیا تھا بلندی اگلے دن جب صبح کی نماز اتنی تاخیر سے پڑی کہ لوگ کہنے لگے کے اب تو ہونے والا ہے یقور و تلا آمس شروع ہو چکا اور کا یہ شروع ہونے کے قریب ہو گیا نیتی مغل کی نماز پڑھی پھر اثر کو اتنا مغرب کہ کہنے والے آپس میں یہ کہنے لگے کہ مر رہا تشمش کیا ہو چکا ہے درد پڑ چکا ہے ماند پڑ چکا ہے غروب ہونے والا ہے ثم محنت مرے گا كان عند ہے شپت یہاں تک کے شفق بھی غائب ہونے والا تھا اتنی مغرد کو اول. پھر کی پڑی یہاں تک صبح کو بلایا الوقت روایت بے نہ یہ ہے کہ حضرت ابو رايده رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا احمد بن داود ان موسى قال حدثنا اسماعيل بن سالم قال حدثنا ساقم يوسف عن سريان الصوري عن علقم بن مرثدان سليمان بن ابي كان سليمان بن بريده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا قالوا ان وقت الصلاه فقال قالوا سلمانا قوموا صلينا كما تمام الصلاه قال فلم ما زالت الشمس مرا بلا فان ثم مروا فقاموا ثم مروا فقاموا حتى والشمس بين ضواحهم مرتفعه نقيه جب آپ نے اثر کی, اثر کی, کی تو سورج کیا تھا صاف بالکل سطح مرتبہ پڑا ہوا تھا مطلب یہ کہ پہلے پڑی ہے ٹھنڈا کر کے پڑا کیا خوب ٹھنڈا یعنی مطلب انتہائی نماز پڑھی اور, اللہ اللہ اللہ اور خوب روشن کر کے پڑھی And وقت کہاں ہے وقت نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا فقال رسول اللہ حاضر کے رسول فقال وقت ما بین ما نمازوں کے اوقات تمہاری کہی ہے جو تم نے دیکھیے اللہ آل و یہاں تک سات روایتیں تین روایتیں، روایت نامہ جبریل کی چار روایتی سعلیم کے جواب میں جو نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے یہاں تک مثلاً روایات کلائے ہیں جن میں نمازوں کے اوقات کا بیان ہے رویہ یہاں سے آ گیا تعداد کا بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ زندگی دی ان شاء کریں گے اللہ تعالیٰ مناسب ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ